سورہ الفاتحہ کا ارادتی ہے ان ونعوذ باللہ من شرور انفقنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلل ومن یدلل فلاہا دیلہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختحاتها وكل مختحة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله السميل والعليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا نابد و کا نسعین اس دن سے سراطا لئینا نعمت آمین اللہ کی حمد و ثناء کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائے قرآن مجید ہمارے لیے ضابطۂ حیات کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ وہ عالم ہے اور مخلوق ہے اللہ اور ہر ایک کو چلانے والا وہی اکیلا ہے اور سب کا راستہ اسی نے مقرر کیا انسان اور جن کے لیے ربض الجلال ملک رام نے اس دنیا کو دہان گاہ بنایا اور سوچنے سمجھنے کے مادے سے سرفراز کیا اور اسی کی وجہ سے اس کا حساب و کتاب ہوگا سورت الفاتحہ ماشاء اللہ قرآن کی کلاس میں سب سے پہلے ام القرآن کی باری ہے کیونکہ یہی سب المثانی ہے یہی ام القرآن ہے اور یہ اتنی عظیم سورہ ہے کہ ہر رقص میں اس کے دوہرائے جانے کے بغیر نماز نہیں ہوتی لا فلا تعلیم یقرا جفاط فطیم کتاب اس پر اجماع امت کا لا لارف ولا شخص آخر اس کی یہ اہمیت ہمیں یہ سوچنے پر کیوں مجبور نہیں کرتی کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم جیسے علماء نے کہا مفسرین نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ اور اگر کوئی شخص واقع تک حضور قلب کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس پورا مقدسہ کو تلاوت کر لے ہر رقب کے اندر تو انسان کی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے فام کو قائم رکھ سکے اگر اگرچہ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی توجہ پوری نماز کے اندر رد الجلال بل اکرام کے لیے خلوص کی بنیاد پر مرکوز رہتی ہے عبادت کے لیے تو وہ ہیں جو نماز کے اندر شاید پورا حصہ بھی حاصل کرتے ہو ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز کا ایک کوئی دو کوئی تین کوئی چار کوئی پانچ دس حصے والے کوئی خوش نصیب ہے بس طبی رائے اسی لیے کہا کہ نماز کے اندر خوب اپنی طبیعت کو جمع کر نماز پڑھ اور نماز کے اندر توجہ کو قائم رکھ تو صورت الفاظ جس سے قرآن کھل رہا ہے جس سے ہم پر تمام خیر کے دروازے کھل رہے ہیں جو ہماری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے اور قرآن عمل کے لیے آئے جس کے سینے میں قرآن ہے چاہیے کہ قرآن اس کے سینے کو منور کرے اگر وہ مومن حقیقی ہے اور اس کا نور اور روشنی پورے معاشرے میں ایک چراغ کا کام کرے اور اس شخص کے تمام اعمال یہ بتائیں کہ قرآن اس کے سینے میں ہے تو پورا مبارک اللہ پاک نے شروع کیا اس سے الحمد للہ عبد العالمی الحمد لام اس کے وراک کا ہے یعنی ہر قسم کی تعریف ہر قسم کا شکر شکر اور تعریف دونوں اس کے لیے درست ہیں اور دونوں ہی متصرین نے بیان فرمائے ہر قسم کا شکر اور ہر قسم کی تعریف اس کا حقدار رب العالمین ہے اللہ تبارک و تعالی پہلے اللہ کا اس جلالہ استعمال کیا جو کہ سب سے بڑا نام ہے ربض الجلال جلال والاکرام کا پھر اللہ کی صفت اور اللہ کا نام رب العالمین جہانوں کا پرمردگار جہانوں کا پالن ہار تمام جہانوں کو پیدا کرنا پھر ان کا انتظام فرمانا پھر ان کی رہنمائی کرنا وہ مخلوقات جنہیں اللہ نے سوچ سمجھ کا مادہ نہیں دیا ہے ان کی رہنمائی ربض الجلال جلال والاکرام نے خود کر دی بڑی سے بڑی مخلوق ہو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو سب کا وہی ہے چلانے والا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی قرآن کے ذریعے کی تو مداح اور حمد میں یہ فرق ہے کہ مداح اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت اور تعظیم لازمی نہیں ہے ہو سکتا ہے مداح کرنے والا کسی لالچ کے لیے مداح کر رہا بادشاہ کی کسی بڑے آدمی کی یا کسی خوف کی وجہ مگر الحمد اور وہ بھی حمد نہیں الحمد ہر قسم کی تعریف کی سوٹی زب الجلال والاکرام کے لیے ہے اور جب اللہ نے اپنے لیے الحمد بیان فرمائی تو گویا کہ اس میں ہمارے لیے حکم ہے کہ تم اللہ کی حمد و سنا کرو اور حقیقت ہے کہ اگر ہم اس پر غور کرنے کے بعد ایمان لے لیں تو شرک کبھی داخل نہیں ہو سکتا انسان کے اندر دنیا میں مخلوقات کے اندر بڑی تاریخیں بڑی عظمتیں اللہ نے رکھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہم صوفی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی شہر لا موجودہ علم اللہ نے مخلوقات پیدا کی انہیں طرح طرح کی صفات سے ہم کنار کیا اور بڑی کوتیں عطا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے جب کس طرح کو خط لکھا تھا تو اسے بھی عظیم روم لکھا تھا روم کا عظیم یعنی روم کا بڑا بادشاہ بادشاہت دی اللہ نے قوتیں دی مگر ان قوتوں سے نہ ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے نہ کبھی ان دنیا کی نعمتوں میں مالا مال اللہ کے بھولے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر ہماری رائے ٹپکنی چاہیے اگر ہم الحمد پر غور کریں تو حقیقت یہ ساری چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں ان کا کیا کمال ہے ن واحد میں چاہے تو سب کچھ بھسم کر کے رکھ دے تو پھر تعریف تو اصلاً اسی کی بھی اور یہ بھی سوچنا کہ اس نے ایسی تعریفوں سے نے ہم کنار کر دیا ہے کہ اب رب جلال بل اکرام کے لیے جو کام خاص ہے یہ مخلوقات کے لیے کبھی سوچنا ہی اس کا تصور ہی حرام ہے کہ کوئی پیدا کر سکے کوئی رزق دے سکے کوئی بچہ بچی دے سکے انسان کو کوئی اس کی قسمت سنوار سکے یا بگاڑ سکے اب یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی دی ہوئی صفات ہیں عطائی صفات ہیں بزرگان دین کو اولیاء اللہ کو مگر اس طرح سے کہ اب یہ اللہ کے کام بھی خود کرے تو یہ کرتے رہے تو گویا رب الجلال ولی کرام نے جو اپنے وہ کام تھے جو اللہ کے لیے خاص ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے لیے ماننا شرک و کفر ہے کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہی ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کسی کو اللہ کہا ہو ایسا تاریخ میں ڈھونڈنے سے آپ کو نہ ملے گا سوائے چند دیوانوں میں اور چند بدترین انسانوں میں ورنہ انسانوں نے جو شر کو کفر کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کے برابر قرار دیا اپنے عظیموں کو جن کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی اور جن کی محبت سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے کیونکہ محبت اور عظمت یہ دو پائے ہیں عبادت کے ان کی بنیاد پر عبادت ہوتی ہے عبادت کی تاریخ ابن القیم نے یہ کہ جب غایت المحبت انتہائی محبت کسی کے ساتھ ہو جائے اور پھر اس کی عظمت تیرے دل میں گھر کر لے اور تم اس کے لیے خزو اور تزل اختیار کرے اس کے لیے جھک جھک جائے دچ بچ جائے اس کے لیے تیرے لیے اندر فروستنی پیدا ہو اس کے لیے قربان ہو ہو جائے تو یہ عبادت محبت اور عظمت یہ دونوں دلوں میں موجود ہو تو جب ان لوگوں کے اندر بزرگان دین کی عظمت اور محبت ایسی بیٹھ گئی کہ وہ ناف لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو محبت کرتے اللہ کے علاوہ لوگوں سے جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ون لدینہ آمن اشد اللہ اور اہل ایمان تو شدید محبت اللہ سے کرتے جب یہ عطائی وتائی کے چکر چلے تو ان لوگوں کے دلوں پر ان کی محبت بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عطائی چیزیں ہیں یہ جس کو چاہے دے دے گویا کہ ربع الجلال ولی نے اپنی صفات اور اپنے افعال تقسیم کر دیے مخلوق میں معذ اللہ افطر صلاح تو الحم صحیح معنوں میں سمجھنے والا صحیح معنوں میں ہر تعریف اللہ ہی کی جاننے والا وہ کیسے کسی چیز سے معروف ہو سکتا ہے امریکہ کچھ بھی بن جائے کیا امریکی خود پیدا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے مرد چاہیں مرد بن جائیں عورت چاہیں عورت بن جائیں نہیں اللہ کی مرضی سے زمین پر وارد ہوتے ہیں کیا امریکہ والوں نے آکسیجن خود مقرر کر رکھی ہے ہوا میں نہیں اللہ کا یہ رسک جو بغیر مانگے سب کو مل رہا ہے جس کے لیے آپ کو کسب بھی مجھے کسب بھی نہیں کرنا پڑتا یہ سب سے پہلا رسک پانی سے بڑھ کر سانس سانس کو روک کر آدمی دیکھ لے سانس کے بغیر گزارا نہیں پانی کے بغیر تو کتنے وقت گزار لے گا اور اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کتنی رحمت ہے بے پایا رحمت ہے اس کی رحمت اس کے غزل پر سبقت لے گئی کیا امریکیوں کی ہوا کے اندر بھی آکسیجن موجود ہے جو ربز الجلال بل اکرام کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے معاذ اللہ تقسلہ اللہ کبھی نہ ایسا کر سکیں اور اہل ایمان کو و الخار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تعاون نے جھنڈا اٹھا لیا اس بات کا کہ دنیا پر اسلام اور مسلمانوں کا نام مٹا کر رہے گا اور مرتب اور منافقین اس کے ساتھ شامل ہو گئے کہ یہ بھی اپنی مرضی سے وارد ہوتے ہیں نہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں مرتے نہیں اللہ کی مرضی سے برے بھی ضرور ہوتے ہیں بیماریاں ان کو آنا بند ہو گئی سب کو بیماریاں آتی ہیں بھرا پڑا ہے امریکہ بیماریاں سے کیا یہاں ناکامیاں نہیں ہوتی ناکامیاں بھی ہوتی کیا یہ اس قدر ٹیکنالوجی میں اوپر چلے گئے کہ اب کبھی زمین نہیں ہوتے نہیں طوفان آتے بربادیاں آتی ہیں اللہ جب چاہتا ہے یہ بتاتا ہے کہ تم نہیں ہو میں ہوں اور کیا یہ زمین جو ہے جس پر یہ سوار ہے ان کے کنٹرول میں نہیں یہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے خال کیا خوب کسی نے واقعہ سنایا کہ کوئی اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا پہلی دفعہ جہاز پر سوار کرتے ہوئے کہ بیٹا یہ سواری جو ہے بڑی نہ پائیدار ہے ہوا میں معلق اللہ کا ذکر کرتے جانا تو کسی قریب کھڑے انسان نے اللہ والے نے کہا کہ جس سواری پر تم پوری زندگی سوار ہو وہ تو فضا میں معلق ہے اس کو تو اللہ سنبھالے ہوئے تو ذکر تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس اعتبار سے مجھے یک نم خیال آیا کہ یہ جو قول لکھا ہوا ہے یہ مٹا دینا چاہیے کتابیں جوانی میں رہنمائی بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں رفیق ہوتی یہ قول دینداروں کا قول نہیں ہے یہ تو عام کتابیں پڑھنے والوں کا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ کی کتاب کی شرح کرنے کے لیے اللہ کی کتاب پر چلانے کے لیے راستہ آسان کرنے کے لیے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بڑھاپے میں بھی, بھی رہنمائی جوانی میں بھی رہنمائی ہر حال میں رہنمائی وہ تفریح نہیں ہوا کرتی اللہ کی کتاب کو تفریق کے لیے نہیں پڑھا جاتا معذ اللہ اب تقص یہ تو عام فضول کتابوں کے لیے لکھا ہے مسجد میں اس فال کی کوئی مناسبت نہیں غلطی سے ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں اسے ختم کر کے کوئی اچھی بات لکھے قرآن کی آیت لکھے تو سب سے پہلے الحمد ہے اللہ کے لیے یقیناً شرق اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کے اندر کوئی کمزوری جانی جاتی ہے جب اللہ کو کافی سمجھا جائے ہر معاملے میں پھر دوسرے کی ضرورت کیا کیوں ایک دوسرا ہوں جب اللہ کافی ہے ہر کام کا اللہ اسی لیے کہلایا گیا اللہ پاک ہے کیا تم کمزوری دیکھتے ہو اس میں اور وہ حمد و ہم سے متفق ہے تعریف ہے ہر وہ تعریف جو تم مخلوق میں دیکھتے ہو بشرطے کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ نقص نہ ہو اس تعریف کی چوٹی اللہ میں تو پھر آ دوسرا بنانے کی ضرورت کیا وہ صرف ہمیشہ اللہ کے اندر کمزوری جانتا ہے وہ کسی اعتبار سے بھی شد کو منتقب ہو الرحمن الرحیم مالک کی یوم الدین اس کے بعد ہے رب العالمین جہانوں کا پروردگار الرحمن ہے ار جس طرح سے اللہ تعالی کی صفات اور جس طرح سے اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو گن نہ سکے اس کے مقابلے میں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی باوجود اس کے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی صحیح روایت کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے تو پوچھا بھلا انت یا رسول اللہ آپ بھی نہیں اللہ کے رسول فرمایا میں بھی نہیں حتیٰ کہ مجھے اللہ کی رحمت جھانپ لے معلوم آپ کوئی حق نہیں ادا کر سکتا اللہ تعالی کی جو کائنات پر بادشاہی ہے اور جو رزق وافر ہے جس طرح سے ہوا میں اکسیجن پانی ہے اور پھر یہ مزیدار زندگی ہے اندر ہمارے وہ مشینری ہے کہ طب آج اتنا اللہ تبارک و مطالعہ نے اسے ایڈوانس کر دیا انسان کو اتنا علم دیا طب کا کہ انسان کا ایک خلیہ جو کہ خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے اس کی پوری کی پوری شخصیت کا خدا ہے اور اس کے اندر وہ کارخانہ کار فرما ہے کہ آدمی دیکھ کر پکار اٹھے لا الہ اہ صرف کا تو تصور بھی کرنا ممکن نہیں عقل مند انسان کے لیے جو عقلی استعمال نہ کرے مشرک وہی ہو سکتا ہے اور مشرک اسی لیے بے وقوف ہوتے ہیں لا یا ہوتے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے یا اتنے لالکیے کے لوگوں کی گردنوں پر سوار رہنے کے لیے شرک کو اپنائے رکھتے ہیں جبکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ شرک تو اللہ تعالیٰ یہ کائنات کی ربوبیت جو فرما رہے ہیں یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے الرحمن ہے الرحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم جذاتی اور ار رحیم اللہ تبارت و تعالیٰ کی صفت سے علی آج جب الرحمن اور رحیم اکٹھے ذکر ہو تو یہی علما نے تقسیم کی الرحمن یعنی وہ سات ہے اس کی رحمت کی جو پایا وہ سات ہے ارحیم وہ رحمت جو دن اور رات ہمیں ڈھانتے رکھتی ہے ہمیں ہر حادثے سے بچاتا ہے ہمیں مساج سے بچاتا ہے فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اور نہ جانے کتنے حادثات ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہوئے ہم بچ جاتے ہیں ورنہ کیا لوگ حادثات کا شکار نہیں ہوتے ہاسپٹل میں جائیے پڑی الحمد للہ آفانی نمت تلا کبھی وفقی اللہ کثیر خلق تبدیلہ بیمار کو دیکھیے اور دیکھی ہیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ وہ اس جہان کو پال رہا ہے جبکہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اور جو بھی بخشا جائے گا وہ اس کی رحمت کے ڈھانپنے کی وجہ سے بخشا جائے گا مگر اعمال ایک لازمی ذریعہ ہیں اعمال کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہم صوفی نہیں ہیں کہ باقی اللہ جس کو کیا ہے بخشتے نہیں اللہ نے بتا دیا کس کو چاہے گا جہدی لئی مئی جلید جو رجوع کرے گا جو عمل کرے گا اعمال کے بدلے جنت ملے گی اللہ تبارک و تعالی اعمال کرنے والوں کے اعمال کی اتنی جزا دے گا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کی اللہ سیاحت کو حسنات سے بدل دے گا اتنا مہربان اس کے بعد ایا کا نا بدھ ہوا کا نفسائی اب باقی یہی باقی مالکی یوم الدین کے بعد مالکی یوم الدین میں ہم نے خوف پیدا کیا مالی یوم الدین کے ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ مصنوعی بادشاہیاں مصنوعی قوتیں جو بہرحال ایک بشر ہونے کی حیثیت سے ہم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ہم بھی ڈرتے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے انسان ہونے کے ناطے یہاں تک مخصط دی ہے کہ اگر تمہیں قتل کا یقین ہو تو تم کفر بھی کہہ کر اپنی جان بچا سکتے معلوم ہوا کہ انسان ہونے کے ناطے ایمان بل کی وجہ سے یہ رخصت دیے گئے ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی قوت ہمیں ڈرانے والی نہ ہو بس اللہ ہوگا اور اس کے سامنے سارے کے سارے بے حس ہوں گے سب بادشاہوں کی بادشاہی ختم کر دی جائے گی خود ہی پوچھے گا یہ منی ملک آج ملک اور آج بادشاہی کس کے لیے ہے پھر جواب دینے والا ہی کوئی نہ ہوگا سوائے اس پہ من اللہ ایک اللہ کے لیے جو بڑا زبردست مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین نے ہمارے اندر خوف پیدا کیا الحمد للہ اور ربین نے ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیا جوش مار دیا دل نے محبت کے لیے الرحمٰ نے امید پیدا کر دی ورنہ اس کی نعمتوں کو گننے لگے اور اپنے اعمال کو دیکھنے لگے تو شیطان مایوسی کا وس مسادہ منظور کر رہا تھا اللہ نے کہا نہیں میرے یہاں مایوسی نہیں ہے میں رحمت کے ساتھ تمہیں بخش تب تک پہنچا دوں گا تم عمل تو کرو خلوص کے ساتھ فلم کی یوم الدین نے خوف کے ساتھ ہمیں بے خوف ہونے سے بچایا کہ ایسی امید بھی نہ پیاری ہو جائے کہ بس جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بخشنا گناہ کیا کرو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی ہی کو بخشے گا نئی گناہ سے ڈر پیدا کیا اور اس دن کو یاد کیا جس دن حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے بچے بوڑھے ہو جائیں گے وہ تر اناسا سکارا لوگوں کو دیکھے گا تو نشے کی حالت میں وہ ماحول بھی سکارا وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے ملا کنہ عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہے کہ لوگ بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب خوف جاری ہوا ایک توازن دیا ہمیں اگر صرف محبت ہی محبت ہو اور خوف نہ ہو اللہ کا سبارک وطا کا اور اللہ تبارک و تعالی سے صرف امید اور محبت ہو تو آدمی صوفی بن جائے گا اور اگر صرف امید ہی امید ہو تو مرجیہ بن جائے گا بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے پھر جو مرضی کرتا پڑے بخشی سرکار اور اگر یہی ہوا کا نا مالکی یوم الدین کی وجہ صرف خوف ہی خوف رہ جائے خارجی ہو جائے گا کہ قبیلہ گناہ کرے گا تو تب بھی کاطر اس لیے ایک توازن ہے ایک اعتدال ہے ایمان کے اندر ہم نے اللہ تعالی کی محبت اللہ تبارک و تعالی سے امید اور اللہ سے خوف ان سب کے ساتھ اللہ کی عبادت کر ہماری عبادت ساری صفات لیے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا نا ابودا کا نفائی کا پہلے ذکر کیا نہ جو ہے وہ فعل بعد میں ذکر ہوا اس سے حسف کا فائدہ حاصل ہوا صرف اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے تو عیا کا اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور عیا کا تکرار یہ حصر میں بھی زور پیدا کرتا ہے اور کیا خوب کہا امام عبد الرحمان عبدری نے تفسیر میں سفت الاثار والمفاہی جو تفصیر القرآن فرماتے ہیں نہ آبودو کہا ابود نہیں کہا حالانکہ آبودو بھی ہو سکتا تھا نہ آبودو جمع کا سی گاڑی اس لیے کہ عبادت کا کامل رنگ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں جب مومن مومن کے ساتھ مل کر جیسے جماعت میں نماز پڑی گئی ہے اس طرح پوری زندگی باجماعت ہو جائے ہمارا کوئی امیر ہو قائد ہو یعنی خلیفہ ہو اور خلافت عبادت کا کامل ترین رنگ ہے دنیا میں پہلے ایمان کے لیے اور اللہ رب العزت نے جس وقت بھی ہم اس کے لائق ہو جائیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہمیں خلافت دے دے گا خلافت وہ بھی چیز ہے واہ اللہ الینا لا مگر اس اعتبار سے کسبی بھی ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اس حد تک پہنچیں گے کہ اللہ یہ وعدہ پورا کرے گا یعنی امت کا ایک معتدے حصہ ایک بڑا حصہ جس وقت ایمان لائے ایسا ایمان امال صالحہ کا رنگ چڑھ جائے سب پر وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا کن سے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور ایمان کے بعد اس ایمان کی سچائی ان کے اعمال سے ظاہر ہو جائے نہ اگزو کا رنگ پیش کرے سب مل کر اللہ کی عبادت گزاری میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جو حال کو پتہ چل جائے جاہلیت کے معاشرے کے اندر بھی اہل ایمان اس طرح کے ہوا کرتے ہیں ایک آدمی ایمان پر رہے مجبوری کے تحت کسی وادی میں چلا جائے تو بہرحال اس سے بہتر وہ شخص ہے المو ملزی خال جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے ویسبرو اللہ الراہ ان کی کیوں پر صبر کرتا ہے کیونکہ جماعت کے کی رنگ میں جماعت کی شکل میں ایمان کا رنگ جس طرح سے نکھرتا ہے اور قرآن کی عملی تفصیل جس طرح لوگوں تک پہنچتی ہے وہ ایک فرد کے ذریعے نہیں پہنچ سکتی تو نہ آبود ہم مل کر عبادت کریں یہاں تک کہ خلافت کا رنگ اس وقت قائم ہوگا جب ایمان کے ساتھ امال صالحہ کی چر کما حق کو پوری ہو جائے گی لذت تخلیف کہ اللہ ضرور دل ضرور زمین میں خلافت دے گا کمستی جس طرح پہلوں کو دیتا رہا یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت لا تبدیلا ولا تجیب اللہ, اللہ تحویلا نہ اللہ کی سنت کبھی بدل سکتی ہے نہ اللہ کی سنت میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو سکتی ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ کی وہ سنت ہے جو پہلوں کے ساتھ بھی پوری ہوتی رہی امت محمد کے ساتھ بھی ہر وقت پوری ہوتی رہے گی صرف صحابہ کے لیے نہیں آبادہ صلی اللہ علیہ و علیہ و وبا و و و بی امی ہم ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ جو مطلوب ہے جو ایمان کا تقاوہ ہے کیونکہ سلف کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک قرآن سنت والوں کے نزدیک ان نل ایمان قول امل ایمان قول و عمل کا نام وہ ایمان ایمان نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اعمال بھی نہ ہو جو واجبات الایمان میں تھے جو کم کم ایک ایماندار میں ہونے چاہیے جبکہ ایمان جب چوٹی پر پہنچتا ہے تو اعمال بھی کما پر پہنچتے وہ بھی چوٹی تک پہنچتے یہ چوٹی جس طرح کی بھی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے جب وہ ہم حاصل کر لیں گے تو خلافت ہمیں مل جائے گی جہاد بھی ہو رہا ہے کتال میں لوگ بڑی زبردست قربانیاں دے رہے دعوت کا میدان بھی گرم ہے ٹکرانے والے اس مارکا کے اندر بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں حق کے ساتھ سعودی عرب کے جیل بھرے ہوئے کئی دعات اور کئی طلب تمام عرب اسٹیٹس کے جیل بھرے ہوئے جو حق کی بات کہنے کی وجہ سے جیل میں گئے پاکستان کے جیلوں میں بھی کئی ہوں گے اور میدانیں کتاب میں تو لوگوں نے زبردست قربانیاں دی اور دے رہے ہیں اور وہ اب تا فعال منصور آئیں گے سب لوگ جو دعوت دے رہے ہیں اور جو قربانیاں دے رہے ہیں مگر خلافت کیوں نہیں مل رہی یقیناً قصر ہم نے ہے وہ ماں اساد مصیبہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی تو ابھی ماں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت بہت سی تمہاری کرتوت معاف کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جہاد جہاد نہیں ہے ماض اللہ یہ دعوت دعوت نہیں دعوت دعوت حق کا ہے یہ کتا کتاب ہے مگر اس میں وہ کمزوریاں موجود ہیں کہ ابھی اللہ کو ہماری صفائی مطلوب ہے گھبرانا نہیں چاہیے نہ امید ہونا چاہیے صبر اسی کا نام ہے کہ جگہ فضا نہ کرے اپنے اللہ کی شکر گزاری کرے تکلیف زیادہ سے زیادہ بھی پہنچ جائے ہمارا کیما کر دیا جائے تب بھی ہم کہیں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے یہ بھی رب ربض اکرام کی رحمت کا تقاضا ہے اور غلطیاں ہماری ہیں اور اس کے بعد بھی ہم کہیں کہیں الحمد للہ رحب اللہ سورا الفاتحہ یہ تو زندگی کا خلاصہ ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ کہو اے نماجو ای کا نہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے و کا نفسا اور تجھی سے مدد کے طلب سب سے بڑھ کر مدد جس پر چاہیے وہ اللہ کی عبادت پر جمے رہنے پر عبادت کیا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کا بیان ضروری ہے عبادت یہ ہے کہ آدمی انتہائی محبت بھرے دل کے ساتھ اللہ کے لیے محبت جوش مارتا ہوا دل اور انتہائی تعظیم کے ساتھ اللہ کے لیے فروتنی اختیار کریں تقوی کے مطابق یعنی جو شریعت آئی ہے آسمان سے اس کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں اللہ کی برائی بیان کرے والی تو اللہ جس طرح اللہ نے سکھایا اپنی مرضی سے نہیں یہ عبادت ہے اور علماء نے ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اس لیے اختیار کیا جائے کہ اللہ اسے محبوب رکھتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے وہ عبادت اور ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اس لیے ترک کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے وہ عبادت کا نا بدھ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں جو یہ پڑھتا ہے سوچ سمجھ کر وہ کسی غیر کو شریک نہ کرے اور یہ مشکل ترین کام اور یہ اس وقت سمجھ آئے جس وقت انسان اس کی تطبیق اپنے معاشرے میں کرے گا میں کچھ عرض کر دوں کہ انسان اللہ تبارک و تعالی مطالعہ چلیے جو خصوصیت وہ کسی غیر کو نہ دے جب غیر کو دے گا تو مشرق ہو جائے رب ربض والاکرام خالق جب غیر سے لڑکا لڑکی مانگے گا غیر کی نظروں و نیاز کرے گا تو یہ مشرق ہو جائے گا کیونکہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے مخلوق کو اس کی طاقت اور اس کے اسباب نہیں دی رازق ہے تو اللہ ہے جب تاویز لٹکائے گا یا جبرائیل تو مشرک ہو جائے گا اس واسطے کہ اس نے وہ کام غیر اللہ سے ہونے کی امید رکھی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا رزق کا بڑھانا تو کم کرنا اللہ کے اختیار نہیں. اسی طرح قانون بنانا دین بنانا یہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں اللہ اللہ خبردار جیسے پیدا کرنا اس کا حق ہے قانون بنانا راستے مقرر کرنا زندگی گزارنے کے طریقے لوگوں کے لیے طے کرنا یہ اللہ کے کس سوا کسی کو حق نہیں جس نے بنایا بندے کو ساری مخلوقات اس کے طریقوں پر چل رہی ہے اس کے راستوں پر چل رہی ہے چاند کا ایک راستہ ہے سورج کا ایک راستہ ہے ہاؤں کا ایک طریقہ ہے لکڑی کی ایک طبیعت ہے لوہے کی ایک طبیعت ہے ہر چیز کو وہ زندگی کا ایک طور طریقہ دینے والا ہے اور اس کی حد بندی ہے کبھی رات دن میں نہیں گھستی دن رات میں نہیں گھستا کبھی خون جو ہے وہ پاشاب میں نہیں گھستا اور کبھی پاشاب خون میں نہیں گھستا یہ سب کے لیے راستہ مقرر کرنا جب اللہ کا کام ہے تو انسان کے لیے راستہ وہ خود بنانے کا قادر کہتے ہوا تو جس انسان نے خود راستہ بنایا جس اسمبلی نے بیٹھ کر خود حلال و حرام مقرر کیے اللہ کی شریعت سے بے پرواہ ہو کر وہ مشرقین ہیں اس عمل کے ساتھ یہ عمل شدہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا حرام ہے جسے ہم حلال کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حلال ہے جسے ہم حرام کرتے مول عبد العزیز صاحب اسلام آباد والے مالش والے سینٹروں کے ساتھ لڑتے رہے یہ مالش والے سینٹروں کو قانون کس نے بنا کر دیا ہے کہ یہ کھولنے جائز ہے یہ پاکستان کے آئین میں جائز کاروبار آئین پاکستان میں فلم سازی جائز کاروبار ہے آئین پاکستان میں قبر بنانا اس کے لیے بہشتی دروازہ بنانا اور اس کو کھولنا اور گورنمنٹ خود آ کے اپنی سرپرستی میں کھولتی ہے یہ آئینی کام غیر آئنی غیر اسلامی ضرور ہے غیر آئینی نہیں ہے معلوم آئین اور ہے اسلام اور تو یہ اللہ ہی کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق غیر کو دے اگر وہ بیٹا بیٹی لینے کے لیے غیر کی نظروں میں یاد کرے تو وہ تو شرک کرنے کا مرتکب ہوا اگر وہ تعویذ لٹکائے یا جبرائیل یا پھر غوث اعظم یا دستگیر اپنی دکان پر کے رسک بڑھے گا یہ تو مشرک ہوا اور جو شریعت بنائے قانون بنائے وہ موحد کا موحد رہے گا نہیں جی کرنا پڑتا ہے لا اللہ محمد رسول اللہ یہ نہیں کلمہ پڑتا نظر و نیاز کرنے والا کہتے ہیں کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون سر آنکھوں پر یہ اگر قبر پر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دے کہ آئندہ جو نظر و نیاز ہوگی وہ باقاعدہ یہاں پر آؤ گورنمنٹ کا ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ یہاں پیسے جمع کراؤ جو تم نے چادر دینی ہے جس طرح کی چادر دینی ہے سستی چادریں سستی نظروں میں نیاز اعلیٰ درجے کی ہمارے مولوی صاحبان خود دے دیں گے تاکہ رش نہ پڑے اور طے کہ واقعی یہ ہے تو سارا شرف تو کیا یہ مشرق نہیں ہو وہ کہہ دے کہ یہ قانون سارے کا سارا کوپر ہے نہ اس قانون کو حلال مانے اور یہ مانے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے وہی کا قانون مختلف تو کیا اس وقت وہ مشرک نہ رہے گا جب کہ یہ حکام تو کہتے ہیں کہ ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں اس وقت خلافت راشدہ کا نظام قابل عمل نہیں محض اللہ تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں داڑھی اور برقع یہ روزہ پسندی یہ تو کہتے ہیں دو کتے اپنی بغلوں میں دبا کر کہ مشتبہ کمال پاشا ہمارا تخیلاتی لیڈر ہے انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان آیا نہ انہیں کوئی صحابی ملا نہ تابعی ملا نہ مسلمان کوئی صالح ملا انہیں آ جا کر ملا تو مستفیٰ کمال پاشا ملا جو کہ بدترین کافر ہو گزرا تو ان حکام کے لیے نرمی اور پھر امام کعبہ آئے اور وہ آ کر ان حکام کی پیٹ پھونکے اور اس کے بعد بھی ہم خاموش رہے کیا وہ اگر علی حضوری کی قبر پر آ کر سارا وقت گزارتے اور کہتے کہ جناب اس قبر پر جو مسجد بنی ہے نماز بڑی پیاری پڑتا ہے تو سب کی خود پکار نہ پڑ جاتی یہ کیا قبر سے کم شرک ہے یہ قبر سے بڑا شرک اس واسطے قبر سے بڑا شرک کیا عمل کے اعتبار ورنہ شرک ہونے کے اعتبار سے وہ بڑا ہے اس لیے کہ اس کو جو کوئی کرتا اپنی مرضی سے کرتا ہے کو مجبور کر کے کسی کو قبر پرست نہیں بنا سکتا یہ شرف اپنے قبت کے اعتبار سے واقعاتی طور پر زیادہ زوردار ہے اس واسطے کہ ان کے پاس اقتدار ہے ان کے ٹی وی پر لوگ قرآن کھول کر شرف بیان کرتے ہیں لوگ حدیث کھول کر حدیث کا پوری طرح سے تحریف کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ ان کے ٹی وی پر آ کر بالکل الحاط پھیلاتے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے محکمہ تعلیم میں ثقافت میں تہذیب میں فوج میں سلح میں جنگ میں غرضے کے تمام کچہریوں میں ہر جگہ پر ایسے دروازے کھول دیے گئے ہیں جن سے ایک مومن کو بھی کفر سے کچھ حصہ لے کر گزرنا پڑتا ہے جب وہ مجبور ہو جاتا ہے حتیہ کہ حج پر جانے کے لیے بھی اسے اپنی اور اپنی بیوی کی رنگین تصویر دینا پڑتا ہے تب اسے حج نصیب ہوتا ہے ہر جگہ پر اللہ رب العزت کی شریعت کے مخالف اور سود کے لیے پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں بینک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تب اسے حد حج نصیب ہوتا ہے یہ مقتدر جو ہے جس کے پاس اقتدار ہے یہ پاکستان کے تمام اشرات کا سرپرست ہے گویا کہ امام کب آئے اس نے بڑی قبر کے پاس تمام مہمان نوازی قبول کی ان کا پروٹوکول لیا ان کے ہاں وہ سربراہ مملکت, مملکت کا پروٹوکول لے کر افسوس سے کہوں گا ناراض نہ ہو جائیے کہ قرآن میں سنک والوں کو صرف توحید کی تطبیق بس ہنسیوں پر سکھائی گئی اور اس میں غلو ہے جبکہ ابھی ہارون رشید جس کی تعریف ہمارے ماشاءاللہ فاضل دوست نے کی ان کی, ان کی سٹیٹ میں رئیس التضاد کون تھا بڑا قاضی کون تھا امام ابو یوسف خانفی تھا کیا وہ مسلم نہیں تھا کافر تھا مسلم تھا ہم حنفی نہیں ہیں ہم قیاس کے یا اصول میں سکھ کے اصول میں ہم قرآن و حدیث سے استفلال کرتے ہم اس کو خطا سمجھتے مگر کیا وہ مسلم نہیں تھے امام تھے مسلم تھے قابل عزت تھے اور وہ اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ کیا عقیدہ تحاویہ عقیدہ کی صحیح کتاب نہیں تمام والے حدیث مدارس میں یہاں اور سعودی عرب میں پڑھائی نہیں جا رہی کس کی لکھی ہوئی امام جعفر تحاوی ہنفی کی شرح کس نے لکھی اس بن عبد السلام نے وہ بھی حنفی کیا مومنی مسلمین نہیں تھے کیا آئمہ میں سے نہیں تھے کہ ہم ان کے ساتھ اختلاف بھی نہ کریں پوجا کریں ان کی ہم پوجا نہیں کرتے ہم اختلاف کرتے جس وقت وہ کہتے ہیں ایمان ہم سوا سارے ایمان میں برابر ہے کیونکہ وہ ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کے قائل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خطا ہے بلکہ اتنے بعض دیکھتے بل باطل بلکہ یہ باطل الحمد یہ انداز ہے پہلے حق کا ساری ساری توحید کی تقبی اور شرک کا رد وہ صرف ہنفیت پر ٹوٹ جاتا ہے سدیش آئے امام کعبہ آئے اس قبر کے مجاور کے پاس مہمان ٹھہرے اس قبر کے مجاور کی پیٹ ٹھوک کر گئے کہا کہ اپنے قائدین کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو کہا کہ یہود اور ہنوز کے سازشوں کے خلاف جمع ہو جاؤ نصارہ کا نام بھی نہیں لیا کم مسلم اخبار نے جو بیانات درج کی اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اس حاکم کو حاصوں سے محفوظ رکھے اور اس کی اور عبداللہ صاحب حاکم ہمارے کی کاروائیوں کو کامیاب کرے اگر انہیں پتہ نہیں تھا مان لی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا وہ بھولے بھالے تھے اس نے کچھ ایسی چاقدوشیاں کی اور ایسی چیزیں دکھائی کہ وہ بیچاروں کو پتہ نہیں چلا انہوں نے کہا بڑے نمازی پرہیز سب کچھ مان لیا تو جب وہ نام نہاد اچھے سب قسم کے توحید و سنت کہ علماء کے پاس آئے اب میں اور آ کر کام بھی خوشی ہے اپنوں میں آ کر تو خوشی کے ساتھ آنسو بہ نکلے کیا کسی کو طرف نہیں آیا کہ یہ شخص تو وہ حرکت کر کے آیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے دین میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر ہے جو یقین حق ہے جو توید کا الٹ ہے وہ میں یکفر دکھتا ہوں تو جو الم بلّاً قدر اور وکل شام اللہ دوسری عبادت قبول نہیں کرتا تو پھر بھی جو نہیں کرتا اس کا ایمان بلّہ قبول نہ کیا جائے گا جو لا اللہ نہیں کہتا اس کی الا قبول نہ کی جائے دا. جس نے تاغوت کا انکار نہیں کیا اور اسے پتہ نہیں کہ یہ تاغوت ہے اس بھائی کی ہمدردی کریں امام کعبہ کو بتاتے سب چیخ چیخ کر رو رو کر بتاتے آنسو گرتے ان کے آپ نے کیا کیا آپ نے تو ساری دعوت بجھا کے رکھ دی اب ہم کیا جواب دیں گے لوگ کہیں گے تمہارا امام آیا اتنا بڑا عالم آیا سارے چار لاکھ لوگوں نے محبت کعبہ میں اور اللہ کی محبت میں اس, اس کے پیچھے نماز پڑھی یہ امام تو اس, اس کی پیٹ تھوں کیا اور تم کہتے یہ کفر میں ہے یہ بڑی قبر کا بڑا مجاور ہے تمہاری توحید اور ہے اس کی توحید اور ہے تم نے تو ہماری دعوت میں بہت نقصان کا کام کیا میرے بھائی اور ہمارے بزرگ ہمارے سر کے تاج یہاں پر صفائی کر کے جاؤ ورنہ روز مقصد تمہارا گربان ہوگا ہمارے ہاتھوں میں کس نے کہا ہم کے خلاف بولنا آتا ہے بس بس ایک ہی تحریر رہ گئی اور کوئی تحریر نہیں تحریر کی تقدیق واقعہ میں کیجئے اسی لیے بعد میں آیا تھا اس دن اخراط المستقی اللہ نے سیدھا راستہ چلا فراۃ الحمتا علیہ آمین ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا انبیاء صدیق شہداء طالحین ان کا راستہ اور ان کا راستہ نہ کرانا اللہ جن پر تو غذبناک ہوا اور جو گمراہ ہوئے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا راستہ جانے بغیر کما حق کو ہو انسان واقعہ کو سمجھ نہیں سکتا یہ ضرورت اور یہ کیا پرانے گزر گئے جو ان کی ضرورت ہے تو ان کو جان لیں نہیں آج جو موجود ہے کون بتائے گا طا منصورا لا کائفہ المنصور نبی علیہ سلا اسلام نے کہا ایک طائفہ ایک گروہ فتح ہمیشہ موجود رہے گا ہمیشہ موجود رہے گا لا یا ان کو کوئی نقصان نہ دے گا من خالفا جو مخالف ہوگا اور جو ان کو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا میں یقین ہوں کوئی نقصان نہ دے کوئی بیدار نہ سکے گا ان کا آج پہچانیت طائفہ منصورہ کون ہے آج حزم اللہ کون ہے حزب السلطان کون ہے اور حزب اللہ سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے خرا نہیں ہوا کرتے حزب اللہ میں صالحین بھی ہوتے اس میں گناہ بھی ہوتے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن میں بدعات ہوں اور ان کی بدعات کو پھر تک نہ پہنچی وہ لوگ تلاش کیجئے جو کفر کے ساتھ نبرداس ماں ہے جو کفر کے ساتھ مار کا کر رہے اس وقت کا سب سے بڑا کف ان حکام کا کف ہے اس واسطے کی جتنی مربوط یہ ریاستیں اب ہیں اس کے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی جس قدر قوت آج انہیں حاصل ہے اس سے پہلے ان کو کبھی حاصل نہ ہوئی تھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آسمانی حملہ پہلے کب تھا آسمانی حملے نے ہمیں کمزور کر دیا ہمارے اوپر ایک ایسی آزما اس تاریخ کہ ہمارے مجاہدین سوائے بری لوار کے بیچارے اور کوئی جنگ نہیں کر پا رہے ہیں ہاں اگر اب بھی وہ جم جائیں اس طرح سے جس طرح حق ہے ان تصویر و تب تک اگر تم صبر کا دامن تھام لو اور تقوی اختیار کر لو لا یا درکم کئی تمہاری تمہیں ان کی کوئی تدبیر پہ نقصان نہ پہنچا سکے میرے بھائیوں ہوش کیجیے تو سنت میں داخل ہونے والوں دیکھیے کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد یہ ظلم ہو رہا ہے ہاں ایک نے احتجاج کیا میں نام نہیں لوں گا ایک عالم نے قرآن و سنت والے نے امام کعبہ کے ساتھ احتجاج کیا اور وہ نہیں آئے الحمد رب. دعوت کے باوجود احتجاج بھی کس بات پر کیا کہ جامعہ اشرفیہ میں کیوں ہے آ جا کر ہم سیت پر تان کی ہے حالانکہ جامعہ اشرفیہ والے کلمہ تو پڑھتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے ہم تو ملک کے رہنے والے ہیں کہ وہ صوفی قسم کے لوگ ہیں اور ان میں مشرک بھی ہوں گے جو کہتے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ کا فرش ایک شخص نے اس لیے بنا دیا کہ وہاں نبی علیہ صلاح اسلام کو نماز پڑھتے دیکھا اور جن کی اکثر اخبارات میں اس قسم کے واقعات چھپتے رہتے ہیں کہ بنا شخص کا حساب کتاب لینے آئے فرشتے تو اس نے کہا تو وہ پتہ نہیں میں عبد کا دھوبی ہوں یہ وہاں کے جناب مفتی صاحب بیان فرما رہے تو وہ چلے گئے اس پر زیادہ خوش نہ ہوں اس لیے کہ یہ تو پرانے جو اہل حدیث گزرے ہیں ان کی کتابوں میں بھی شدید پایا جاتا ہے اور وہ بھی اس معاملے میں توحید پڑھنا تھے بہت سے لوگ میں نے عبد القادر صاحب کا جو کہ والو غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے کے بیٹے ہیں ان کی خود کتاب پڑھی ہے رسالہ پڑھا کہ اپنے باپ کی کرامت لکھی کہ انگریزوں نے پکڑ دکر جہاد کی وجہ سے بہت کر رکھی تھی تو قلعہ میاں سنگھ سے نکلنے کا مشورہ دیا میرے تایا نے کہاں سے چلے جائیں انگریز بہت تنگ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی سب میں نہیں جا سکتا وجہ بتائی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گاؤں کے باہر رکھ پر بٹھا کر لائے ہاتھ سے پکڑا ممبر پر چڑھا گیا غلام رسولہ بات کہنا یہ سب چیزیں تصور کی جب کوئی صوفی بنتا ہے تو پھر اسے ہوش نہیں رہ جاتی اس کا عقیدہ کیا اگر الحمد کی الحمدللہ سعودی عرب سے پڑھ کے آنے کے بعد خاص طور پر پہلے بھی ایسے لوگ بہت موجود تھے عبداللہ بھولپوری رحمہ اللہ جیسے اور بھی شیخ فدی الدین راشتی رحمہ اللہ رحمت ان واسعہ ان جیسے بے شمار بزرگ تھے جو تصوف کی ان گندگیوں سے خود بھی پاک تھے اور لوگوں کو پاک کرتے رہتے تھے مگر کئیوں کے اندر تصوف تھا ہم سے ہمیں تو معلوم ہے سوی لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ جامعہ شرفیہ والا نے ان کے سامنے توحید خالص پیش کی ہو اس میں تو وہ معذور ہیں اگر انہوں نے نماز ہی پڑھائی ہے نا اور ان کو واض بھی کی ہے تو وہ اچھا واضح بھی کر سکتے تھے یہ تو کوئی ایسی احتجاج کرنے والی بات نہیں جو اصل بات تھی کہ وہ قبر کے مجاور کے مہمان رہے قبر کے مجاور کی روٹیاں کھاتے رہے اس کی پیٹ تھونکتے رہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے اس سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے رہے اس کے ساتھ اپنی تصویریں دیکھ کر مسکراتے اور ہنستے رہے یہ سن یہ کتمان حق وہ لمائے حقاق کا یہ کام ہے کہ وہ یہ سورج الفاطہ پڑھنے کے بعد اور اس دن اقت مانگنے کے بعد جب اس کی تشریح آ کہ وہ راستہ ہے انبیاء کا وہ راستہ ہے صدیقین کا وہ راستہ ہے شہداء کا وہ راستہ صالحین کا اس راستہ پر چلنے والوں کو آج معلوم کرے اور ان کا راستہ چلے ایک واقعہ سنا کر بند کرتا ہوں حافظ ابن رحی محلہ دمشق پر لوگوں کو جہاز پر اٹھا رہے تھے تحریر کر رہے تھے جہاد کے لیے تو اس وقت اس سے پہلے کہ کوئی تیاری ہو سکے تاتاری حملہ آور ہوئے اور غازان حملہ آور ہوا جس نے اپنا نام محمود رکھا تھا یہ ہلاک کا پوتا تھا اور کلمہ پڑ چکا تھا اور ان کے آج جمعہ اور جماعت بھی قائم تھی اور آزان دینے والے مولزمین علما بھی تھے دماغ پڑھانے والے جن کے سینوں میں قرآن تھا مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا جیسا کہ حافظ ابن اسامیہ نے فتوا دیا تو یہ لوگ مسلمانوں کے شہروں کو اجارنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والے تھے تو ابن کامیاب ملنے کے لیے گئے اور جا کر گفتگو کرنے کا آغاز یہاں سے کیا کہ تو گمان کرتا ہے کا تو گمان کرتا ہے کہ تم مسلم ہے اور تو اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا اور اس طرح سخت تاراض کر رہا مسلمانوں کے شہروں کو کہ تیرے دادا نے ہلاکو نے اور تیرے پردادا نے چنگیز نے ایسا نہ کیا اور تو مسلمانوں کے ساتھ معاملے میں نرمی کا اسے کہتے رہے وہ اتنا متاثر ہوا آپ کی تقریر سے کہ اس نے کہا کہ شیخ میرے لیے دعا کریں میں مختصر کرتا ہوں تو آپ نے دعا یہاں سے شروع کی اللہ تیرا یہ بندہ محمود اگر تیرے دین کی سربلندی کے لیے اہل ایمان کو عزت سے ہم کنار کرنے کے لیے نکلا تو اسے شہروں کا اور ملکوں کا سلطان بنا دے اور اگر یہ اپنے نام کی سر بلندی کے لیے اور تیرے دین کی رسوائی کے لیے اور تیرے بندوں کو قتل اور برباد کرنے کے لیے نکلا تو اس کی جڑ کو کاٹ دے اس کو تحس نہحس کر دے اس کو برباد کر دے اور روز کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر دعا پر آمین کہہ رہا تھا اور جو رئیس القذات ساتھ تھا نجم الدین وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب ساتھی اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے کہ اب ابن فیمیہ کا سر کٹے گا اور خون سے ہمارے کپڑے رنگین ہو گئے علمائے حق کا تو یہ دفوس ہے یہ اس دن عبدالسلام جو عقیدہ تحابیہ کی شرح لکھنے والے ہیں ان کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ غلام سلطان نہیں ہو سکتا سلطان کے لیے لازمی ہے کہ وہ آزاد ہو مسلمانوں کا جو سلطان ہے تو سلطان کا ایک نائب آن موجود ہوا ان کے دروازے پر تلوار سونت رکھی تھی اور اس کے ساتھ اس کے لوگ بیٹے نے کہا کہ باغ نائب آ گیا اور اس نے تو ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہو گیا تیرا باپ اتنا خوش قسمت کہا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے بیٹے کو دلیر کیا اور باہر نکلے باہر نکلنے کی دیر بیڑی اس کی تلوار اس ہاتھ سے جھلک گئی اور اس نے کہا کہ آپ نے جو فتو دیا ہے اس نے کہا یہ کہ میں تیری قیمت لگاؤں تو قیمت ادا کرے پھر میں تجھے آزاد کروں پھر یہ قیمت مسلمانوں کے لیکی کے کاموں میں خرچ کروں اور اسے یہ ماننا پڑا اور یہی وہ شخص تھا اس بن عبدالسلام جس نے اپنے وقت کے خلیفہ کا نام خطب پڑھنا بند کر دیا اور اس کی بیگ سے اس نے ہاتھ کھینچ دیا صرف اس لیے کہ جس وقت اس کی جنگ اپنے باغی بھائی کے ساتھ ہو رہی تھی تو اس نے نثارا سے عیسائیوں سے مدد طلب کر لی اس نے کہا تم مسلمان باغی کے خلاف عیسائیوں سے مدد طلب کرتا ہے اور یہ تمام علماء کے نزدیک اجماعن حرام ہے اس واسطے کہ عیسائی مسلمانوں کی عزت برباد کریں گے انہیں زلیل کریں گے اور اس میں مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کے برباد ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور اس وقت خلیفہ نے عیسائیوں سے معاہدہ کا تحت دمشق کے بازاروں میں سے اسلحہ خریدنے کی انہیں اجازت دے دیو اس کا بھائی مصر میں حاکم سے یہ دمچ نہیں تو انہوں نے بادشاہ سے بیگ کا ہاتھ پھینک لیا اور باغی ہو گئے اس پر انہیں سزا دی گئی اور اس سزا کو قبول کیا اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے امیروں کو بھیجا کیونکہ ان کی عزت بہت تھی اور یہ اپنے وقت میں سب سے بڑے قاضی تھے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہم ہر حادثوں کو خوش کر رہے ہیں آپ کا اتنا مرتبہ تھا آپ کی اتنی شان تھی بادشاہ کا صرف آپ ہاتھ ڈوں گے بس آپ کو بادشاہ معاف کرنے کے لیے تیار بادشاہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح ان سے بنا لی جائے اسے نظر آ رہا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میری قوت کمزور ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا میں ہاتھ چوم لوں ولّہ اگر بادشاہ میرا ہاتھ بھی چوم لے تو میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ اللہ کے دین کے اندر داخل نہ ہو تو بس آج کا درس میرے لیے آپ کے لیے سورہ الفاتحہ ہے کاش کہ ہم سوچ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں ہمیں اور ہمارے عمل سے پورا الفاتحہ مل کر ظاہر ہو ہم ایک جماعت بن جائیں ایک جتھا بن جائیں جماعت بنانے سے میری مراد ہرگز نہیں کہ تنظیم بنائے امیر بنائے جماعت سے مراد کہ ہمارے تمام کاموں کے اندر ہم آہنگی ہو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور یہ ان کے راستے پر کٹ مرنے والے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہیں اور ایک جسد واحد کی طرح ہے اسی لیے کہا کا نہ و دُا کا لبائی آمین کوئی سوال اس سلسلے میں کسی بھائی نے پوچھنا ہو تو میں ہار دوں اس کے لیے جی کوئی دلیل نہیں ہے منع کیا سخت اور چالیس تک بھی رکنا پڑے وہ چالیس دن ہے کہ چالیس سال ہے یہ چالیس مہینے تو اس وقت تک رکے اور نمازی کے سامنے سے نہ گزرے نہیں جائے فاصلے کا کوئی ذکر کسی حدیث ہے صحیح میں میں نے نہیں آج تک پڑا آپ کے پاس ہو تو بتا دیں شکل بانی رہی مولا نے